مایَََََ الدین کَفار اہل القطاب ول مشرقی خیر وَل یخت رحمتِ میشا و اللہفضل عظیم صدق اللہ العظیم اے اِمان والو اللہ تکولو نا تم کو ہو رائنا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 ولیل کافرینہ اور کافروں کے لیے عذاب ہے علیم دردناک ما یَََََدالدینہ نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا من اہل کتابی اہل کتاب میں سے ولیلمشرکینہ اور ناہی مشرقین کیا نہیں چاہتے ایون علیکم کہ نازل کی جائے تم پر من خیرن کوئی بلائی ربکم تمہارے رب کی طرف سے حسد کرتے ہیں و اور اللہ یختصو